ان اللہ یا مربلا جلوال اسا مضمون قرآن کا بیان پہلے اوثاف قرآن تھے اب مضمون قرآن ہے اوساف قرآن کے بعد مضمون قرآن کا بیان اب اس مضمون کے اندر تین معمورات ہیں اور تین کیا ہے منحیات تین چیزوں کا حکم ہے اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے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 بے شک اللہ حکم کرتے ہیں ساتھ عدل کے نمبر ایک اور احسان نمبر دو وایتا ذیل قربا رشتہ داروں کو اس کے حقوق جو نمبر تین یہ تین معمور آز آئے آگے تین ہیں منہیات اور روکتے ہیں بے حیائی سے نمبر ایک کہ بے حیائی یہ کھلی بدماشی جیسے ٹی وی کے ننگے ڈرامے زنا جناح اللعلہ منکر ہر برا کام باغی ظلم یہ تین کا ہے منحات ہے نصیحت کرتے ہیں تم کو کہا کہ تم سمجھو واؤدائے میرے محترم عدل کے اندر سب کچھ آ جا جاتا ہے بھئی کسی کے ساتھ وعدہ کرو اور اس کو پورا کرو یہ عدل ہے یا نہیں ایتا حق دار کو اس دے دیا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 جاؤ احاد کرو تم فلاطن تنقض ذلعمان اور نہ توڑو تم قسموں کو بعد پکا کرنا میں نے عرض کیا ہے نا کہ احاط کے اندر کا کیا ہی جاتی ہیں قسمیں بھی تو اس لیے فرمائے. نہ توڑو تم قسموں کو بعد پکا کرنا ان کے حالانکہ تحقیق کیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر زانے جو آدمی قسم اٹھاتا ہے نا غلہ ہے خدا کو کیا بناتا ہے زامن بناتا ہے بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہو تم غلا کلتی نا کا زد حضلاد کتاسا ناک ز عہد کا ذرار حصی جو آہد توڑتے ہو نا اس کا ذرار بالکل ظاہر ظہور ہے نق ز عہد کا ذرار حصی چنانچہ سمجھانے کے لیے کہا گیا اس کا ذرا اتنا واضح ہے جیسا کہ ایک عورت تھی مکے کے اندر اور کرنا ایک عورت تھی کس کے اندر وہ دیوانی تھی وہ سارا دن سوت کاتی تھی آج کا تو تم لوگوں نے نہ چرخے دے دیکھے نہ سوت دے گا پرانے زمانے میں چرخے ہوتے تھے اور عورتیں کیا کرتی تھی اس پہ سوت کاتی تھی تو عورت سارا دن سوت کاتی تھی جب سود جمع ہو جاتا تو شام کے ٹائم پہ وہ سارے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیتے تو جیسے وہ بیوقوف عورت اپنا حصہ نقصان کرتی تھی تم بھی آہد کو پکا کر کے قسموں کو پکا کر کے پھر اس عورت کی طرح کیا کر دیتے ہو توڑ دیتے ہو تمہارا ذرا بھی کیا ہے حصہ ہے دیکھو جی اور نہ ہو تو مسئلے اس عورت کے جو توڑ دیتی تھی اپنے سود کو بعد پکا کرنے کے رضا رضا تتا مانا بناتے ہو تم اپنے قسموں کو ذریعہ فساد درمیان اپنے ذریعہ فساد درمیان اپنے اس کے نیچے لکھو نقز عہد کا سبب اول تحصیل جا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 تو اس جماعت میں کن دوسری جماعت میں تو جو اس نے آہد مہادے کیے ہوئے تھے سارے توڑ کے گا داخل ہو گیا کیوں داخل ہوا تاثیر جا کے ناط جہاد کا سبب کیا بنا کہ یہاں مرتبہ مل جائے گا وزارت مل جائے گی تو یہ نقطح کا ذرا حصی بھی ہے کسموں کو واد توڑ دینا اور سبب کیا ہے تاثیر جہاں اب دیکھو ابھی اب مطلب سمجھو گے تم سطح خزون بناتے ہو اپنی قسموں کو ذریعہ فساد درمیان اپنے ان تک ان سے پہلے لا مقدر ہے باوجہ اس کے کہ ہوتی ہے ایک پارٹی امتنا پارٹی جماعت ہو جاتی ہے ایک پارٹی ہے اربا یہ اکثر دوسری پارٹی سے ایک پارٹی دوسری پارٹی سے کیا ہو جاتی ہے اب ساریاں طاقتور ہو جاتی ہے اب سمجھ آ گیا تو کو یہ نہیں آیا یہ کوئی مشکل ہے اس لیے میں مثال دے جو سمجھا رہا ہوں انما یب قوم اختبار خلا بندی اس میں آزمائش ہے ٹھیک ہے پارٹیاں طاقتور بھی ہوتی ہیں کمزور بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے معاہدے بےکار رہے رہے سوائے اس کی آزمات ہے تم کو اللہ تعالی ساتھ اس کے کمی بیشی کے ساتھ بالا جو بھیا ننا ضرور بیان کرے گا سے دن کیا مت گئے جس چیز میں اختراع کرتے ہو بال و شاء اللہ حکمت اختلاف اگر چاہتا اللہ بنا دیتا تم کو جمع ایک لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ضدی کو اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے منیب کو گمراہ کس کو کرتا ہے دی انید کو جو ذیل می شاہ کے نیچے کا لکھو انید اور من انی اور یادی میں شاہ کے نیچے کا لکھو منی بارہ کسال پوچھے جاؤ گے ان عمار سے جن کو تم کرتے ہو اچھا جی بلا تدو ایمان کم داخل نت کا ذرار مانوی پہلے نت زیاد کا کیا تھا ذرا حصی کا ظاہر ضرور اب نق وے حد کا ذرا مانوی ہے نق و کا مان مانوی کیا ہے کہ تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے نک وے آج کریں گے دوسرا دیکھی تمہاری دیکھی دیکھی دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے مثال طور میں مولوی ہوں میں علماء کی جماعت کو چھوڑ کے عہدے کی خاطر کسی اور پارٹی کے اندر داخل ہو جاؤں وزیر بن جاؤں تو کہیں گے وہی مول منظور وہی اتنا شیخ و تقسیم مشہور تھا جب وہ بھی نقص و کر گیا تو ہم بھی نق ود کریں ہم کس بات کی مولی ہیں تو یہ ذرار پہنچے گا یا نہیں یہ مانوی ذرار ہے دیکھو جی نق زیاحت کا ذرا مانوی اور نہ بناؤ تم اپنے قسموں کو ذریعہ فساد درمیان اپنے بسم باد ثبوت بس پھسل جائے گا کسی اور کا قدم یہاں قدم کا کیا کرو گے کسی اور کا قدم ہی پھسل جائے گا بعد مضبوطی کے اور چکھو گے تم عذاب کو بس سبب وہ اس کے روکا تم نے اللہ کی راہ سے تم سبب بنے یا نہیں نہ تم آہد توڑ دے نہ تمہارا دیکھ توڑتا اور واسطے تمہارے عذاب بڑا ہوگا اب من سمجھ آ رہا ہے رقوض رہا ہے مشکل بلا تشترو بےحد اللہ کنیلا یہ نق ز کا سبب ثانی نق زحد کا پہلا سبب کیا تھا تحصیل جا اب نق زحد کا سبب ثانی ہے تحصیل مال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 عہدے کی ان کو ضرور نہیں ہوتی اور کہتے ہیں ہمیں وزارت وزارت کیا چاہیے ہمیں ایک کروڑ روپیہ چاہیے کیا چاہیے جی ہاں ایک کروڑ روپیہ چاہیے تو ووٹ لے لو مجھ سے سدارت کا وزارت کا لے لو ہم تمہارا ساتھ تو یہ بھی نقل و ہوا دیکھو برا کشترو نق و کا سبب سانی تحصیل مال اور نہ خرید کرو بدل آحد اللہ کے قیمت تھوڑے چاہے کروڑ دو روپے ہو یہ قیمت کیا ہے بتاؤ دنیا کلیل ہے نا انما ماند اللہ خیر بے شک وہ چیز ما موصولہ ہے جو چیز اللہ کے ہیں وہ بےتر تمہارے لگا ہو تم جانتے ہیں. ما ماں تم جنف دو اس لیے کہ جو کوئی تمہارے پاس ہے نا پیسے ختم ہو گئے اور جو اللہ کے پاس ثواب ہے وہ کیا ہے باقی رہے گا والا نزی انجام افائے احاط انجام پایا اور البتہ ضرور بدلا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو مستقل مزاج رہے جہاں سابے کیا ہاں مستقل مزاج اپنے ہاتھ پہ پکے رہے ان کے اجر کا بیاہ سنیما کالوں ساتھ یہ بہترین ان امال کے جو کرتے ہیں میں پکا رہے نا بہترین امال ہے نا من مانا صالح سال ہمیں یہ بشارت بھی ہے اور قیدہ کلیا ہے ایک قاعدہ بیان کیا گیا جو شخص عمل کرتا ہے لے چاہے نر ہو چاہے مادا کرے شرط یہ کہ مومن ہو واہ واہ مومن شرط قبولیت قبولیت کی شرط یہ کہ مومن ہو فالا لوہ یل سمرا دنیاوی پسل بد ضرور زندگی دیں گے ہم اس کو زندگی پاکیزا والا نجی نوم ثمرا اور البتہ ضرور بدلہ دیں گے ان کو ثواب ان کے کا ریافس نے مال کا نیا معلوم اور البتع ضرور دیں گے ہم ان کو ان کا عج اے بعد بہترین ان امال کے جن کو کر رہے ہیں میرے عزیز یہ بات کس کی تھی من آ میلا سالح کی تھی نہیں جو عمل لے کر اور سب سے بڑا عمل نیک کیا ہے یہی جو تم پڑھ رہے ہیں بڑا نیک عمل کیا ہے تم پڑھ رہے ہو قرآن پا تو سب سے بڑا نیک عمل ہے یا نہیں اس لیے تم لوٹ سوی کر کی طرف دیکھتے ہو ہاں؟ تو نیک عمل گئے جو کرو ہو، بنا چند دیکھ لے بچوں اچھا جی پیدا کرا تل قرآن ادب تلاوت قرآن پا کی تلاوت کا ادب ہے اداب تلاوت پر جب پڑھے تو قرآن کو ارادہ کرے پڑھنے کا تو پناہ مام صاحب اللہ کے شیطان ہے رجیب اعوذ باللہ الحمن شیطان جی پڑھو ان نہ صلاح اولیاء الرحمن کا تحفظ دو قسم کے آدمی ہیں ایک اولیاء الرحمن ان کا جو تحفظ ہے دوسرے اولیاء شیطان ان پہ شیطان کا تسلط ہے فرمایا تحقیق شان یہ ہے کہ نہیں واسطے شیطان کے تسلط اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اپنے رب رابطے ترقا کرتے ہیں اب انما سلطان ہو اولیا شیطان پر تسلط سوائے اس کے نہیں تسلط اس کا اوپر ان لوگوں کے ہے جو یاری جوڑتے ہیں اس کے ساتھ جیسے ان کا منع دوستی دوستی جوڑتے ہیں اس کے ساتھ ولدین بے اور ان لوگوں میں تو ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ بے ہی ہے نا یہ زمیر کا مرجع میں کیا بنا رہا ہو اللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسرا مرجع غور کرو دوسرا مرجہ کس کو مناؤ شیطان کو تو پھر معنی یہ ہوگا وہ لوگ ہیں جو بس سباب اغوا شیطان کے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 بدل نہ آیتن اور جب تبدیل کرتے ہم ایک حکم کو جا حکم کے حکم مانا کرو آیا منع کر سکتے ہو حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے ساتھ مسلح اس حکم کے جو اس کو اتارتا ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں شبو کرتے ہیں کہتے ہیں سوائے ہی تو, تو مفتر ہے اپنی طرف سے بناتا ہے بلکہ اکثروں کے نہیں جانتے کل جواب شکوا آپ ہی ماں لے آیا ہے اس کو روح القدس جبریل تیرے رب کی طرف سے بالحق حکمت کے موافق اس سے موافق جی حکمت کے موافق لایا ہے وہ پہلے حکمت وہی تھی اب حکمت یہی ہے بھئی آپ بیمار ہو جائیں آپ کا میدا کام نہ کرے تو میں آپ کے متعلق دلیا تجویز کروں گا یا گوشت اور حلوہ تجویز کروں گا دلیا نا ہاں میں تو کم نہیں کر رہا جگر خراب ہے اور رہا. جب صحت ہو جائے گی تو پھر گوشت اور حلوہ بھی ہو جائے گا اب آپ یہ کہیں تو اس وقت تو کھلایا تو اس وقت کھلاتے تو تو مر جاتا ایک بیمار پڑا تھا جیسا آدمی تو ایک آدمی نے کہا اس کو دلیا کھلاؤ کسی نے کہا کچھ کسی نے کہا دبا روکی ایک آدمی دور کھڑا تھا اس نے کہا نہیں نہیں اس کو تاکہ کے لیے گوشت اور حلوہ کھلاؤ تو بیمار بول پورا کرئی کوئی بیمار ہے دیکھو جی اور کرو تو لے آئے اس کو جبریل تیرے رب کی طرف سے مافق حکمت کے بے لکھ مرو حکمت مافق لئی سب الحیع مرو حکمت تنظیم تاکہ مضبوط کرے ان لوگوں کو جو مومن ہے اور یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا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 کہ یہ لوگ کہتے ہیں نماز سوائے اسکین سکھاتے ہیں محمد کو بشار بشار کے پڑھ لکھو بلع اس کا نام کیا تھا بلام لہار وہ رومی تھا اور نصرانی تھا بلام لہار رومی نصرانی جواب شبو لسان اللہ جی جواب شبو زبان اس شاستی جس کی طرح یہ نسبت کرتے ہیں تو اجمی ہے حالانکہ یہ قرآن کیا ہے آ, اس کی زبان عربی ہے باز اندین اللہ اب ان کے لیے تکلیف ہے کہ جو لوگ نہیں مان لاتے اللہ کی کے ایتوں گے لا اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا بیش کی طرف بلکہ ان کے لیے زب دردناک ہوگا ان یفر القضر اس شب و کا دوسرا جواب پہلا جواب تو یہ تھا نا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 کفار کے ساتھ مرتدین کو کوئی ہے جس شک نے کفر کیا ساتھ اللہ کے بعد ایمان اپنے یہ ہے جی من کفر بلّہ دان ہی لہم وی دل شدید ان کے لیے وہی سخت ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی ہے جی کافروں کے قبضے میں آ جاتا ہے اور کافر اس کو اکراہ کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں کہ کلمہ کفر کا پڑھنے تو زبان سے وہ کلمہ کفر کا کہتا ہے لیکن دل اس کا کیا ہے مطمئن ہے وہ تصدیق اس کا نام ہے ذہنی قلب دل میں یقین ہے تصدیق ہے تو مومن ہے کیا ہے؟ اس سے کوئی بات کچھ نہیں اللہ منک رہا مگر وہ کے زبردستی کیا گیا درا کے دل اس کا مطمئن احساس پہ اس کے ایمان پہ اس کے لیے کوئی وہی چیز ہاں لیکن وہ شخص جو کھولتا ہے سات کفر کے سینے کو باد دل و جان کفر کرتا ہے سینہ کھول کے ان کے اوپر غذاب ہے انجام دنیا لکھو انجام دنیا بھی ان پہ غذب ہے اللہ کا اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے انجام افروی زال سبب آزاد یہ آزاد اس سبب سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیاوی زندگی کو مقابلے کس کے آخرت. انگریزوں کے ساتھ مل گیا نا ڈالر ملے ہاں? دنیاوی زندگی کو پسند کیا ڈالروں کو آخرت کے مقابلے صرف مرتد ہو گیا اور بے شک اللہ تعالی نئی راہ ب نہیں کرتے ایسے کافروں کے جو ضدی ہیں اولائک کلین انجام دنیا بھی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 یقینی بات ہے آگے انجامی کہ تاکہ وہ آخرت کے اندر خسارہ پائیں گے یہ جی کس کا بیان تھا کفار کا اور مرتدین کا اب ان کے مقابلے میں بشارت ہے مہاجرین اور مجاہدین کو بشارت برائے مہاجرین او مجاہدین پھر بے شک رب تیرا بے شک سنوا ہے نا تاکہ ذکری کے لیے یہ بھی سن لو کہ بے شاگر واقع ان لوگوں کے جنہوں نے وطن چھوڑا بعد اس کے ستائے جائے تکلیفیں ملی پھر یاد کیا اور مستقل مزاج رہے بے شاگر بعد ان چیزوں کے اپور رحیم ہے